متر والی ضلع سیال کوٹا جانتے ہو سو متر والی ادھر ہے مترا والی ضلع سیال دے اندر پیدائش ہوئی ہے مولوی مست علی صاحب حنفی ہنفی دے بیٹے نے او کون سن او خواجہ فقیر محمد چراہی چورے شریف دے خلیفے سن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 لیکن الحمد للہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمایا ہے حق دے دا اس واسطے دین دے خزانے اے حقیقت دق دیا, حق دیا بات لاکھ ہستانے کے صاحبہ دے چھپا جان اللہ تعالیٰ ضرور کھڑا والے بندے پیدا فرما سکتا ہے تو سبحان اللہ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 یہ سارا کچھ بیان کرنا ہے اس کتاب دا نام ہے پردا آپ کی کتاب ہے پردا ڈسکا تو چھپی ہے ڈسکا تو ڈسکا تو چھپیے پردا کتاب دا نام ہے اس شروع جو حالات آپ لکھے نے انہوں نے اندر لکھیا ہے آپ نے میٹرک کیتا لاہوروں اس لیے یہ مطلب یہ نکلے آپ گلان باقی نالوں جڑے سکول نہیں گئے تو ان وقت تے پکیاں نے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 لو کیا لو کیا انو انو انو انو انو یہ لکیا پیا لکیا ہے <سؤالان> یہ مطلب ہاتھ قلم دعت پکڑا یہ اگریزوں کا تریقا ہاتھ قلم دعت پکا مسلمانوں کا تریقہ ہاتھ تھوڑے لکھا نے چھوڑیاں پوایاں نے انہوں نے اصا صرف بیل دکھنا ہے جن فرد انہوں نے سر آئے تاکہ مرد بے حق پورے کر لین گھر اپنا بیل کے مطابق چلا لے جی فرمائی کلم فڑاو گے تو پھر تو بچہ لیے قلم پھڑ کے بڑی دور ٹر جاتی کلم ہاتھ چڑھ جائے کھلوی نہیں اگر گھر میں ہی تعلیم دینے والا کوئی محرم میسر ہو جائے گھر میں اے یہ کیوں قوم برباد ہو ہوتی مفتی کنجر میں پوتر ہو بچڑ خانے میں ڈاکٹر نہ یاد رکھے جی بچڑ خانے والے ڈاکٹر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 اے اے بیندنے بیندنے دنیا چلنی ایاشی واہ ٹرنی تو بنا ہاں <تصفح> دیتے ہو مفتیا مفتی براہم والے دہا مفتی سدھن والے دے ایماندار جیلا یہاں نے مفتی سمجھی کرا ہے. قسم خدا نکل کے نہ اے لوگ مفتی سمجھنا مستفا دن کی دی روح سمجھا ہے مفتی انہوں نہیں آتا جڑا پٹھیاں سے دیا کتابیں پڑھ کے چار ہفتے جناب آخر باہر بہ گیا ہوا تو فتوا لکھ لینا مفتی اس کو کہتے ہیں جو استفاق کے دین کی روح کو جانتا ہوں رجیویا بول سبحان اللہ آپ فرما دے ہیں اگر گھر میں ہی تعلیم دینے والا کوئی محرم میسر ہو جائے تو کتابی علم کے حاصل کرنے میں بھی کوئی مذاکر نہیں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 یا فکیر سو ہائے اچھا یار یہ دسو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 پر اج کا گفتی بادشاہ گفتی خود آتا دا ہے میرا پتر کنجر بنے ہاں فوڑی سے بہ بہ کے اپنی گھسا بیٹھا کے اپنی گھسا بیٹھا سلوار ماتو کو میں فوڑی سے بہ بیٹھ کے اپنے چپٹے پا بیٹھا تھلے سلوار نو ماتو ہو شاید سمجھے ایماندار دسو یہ ای آدھا میں پڑھا میرا پتر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 اللہ دے نبی اداکاریاں نہیں کر دے اللہ دے نبی صرف برائی روکتے ہیں نہیں فرمائی ایک برائی دوسرا خود روکتے ہیں روک, دے نہیں دا روک, کر دا روک کر دا اثر ہوتا ہے کوئی صدیق بن ہے کوئی بلال بنتا دسو کوئی فلما دیکھ کے توبہ کی کسی سچی بولیا جی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 پیدا ہونے کا احتمال ہے جو جہالت سے بھی بدتر ہے لہذا ایسی تعلیم سے ان کا جاہل رہنا ہی بہتر ہے <tart> تو میں کیا نان ان پڑھ چنگے نے <tart> آنا... <tart> کیوں فرمایا کہ دین و دیانت کی صلاحیت تو باقی رہے گی بڑے نقطے کی گل کی تھی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 شرو شروع پہ لو پہلے گی کوئی چڑھ جانا میری گل گیس یہ کام ہو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 کہنے لگا ضوری نے فرمایا پڑھی ہوگی نا بھی پری ہوگی پوری روئے زمین تو بھی بندے ہو جا پہلے لوگ ہے جن میں تکھی ہوئی نہ زمین والے مقابلہ نہیں کر سکتے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 نی بائیاں جادیا ایویس نیا نی بائیاں جا دیا دیا اگانی جا دیا لگ جی بدھائیاں جا دیا شک دی بات دان پال آشق پکی دے سٹ کے جان جگر